آنا پاکستان ادبر کے के وہی اکبر کے دن میں یا طرح پاکستان حکمران نگر رہے ہیں اسلام سے الگ کا سبوک دے رہے ہیں اسلام شاعر جو مزار بنا رہے ہیں اس نے اپنے دور کے اندر ایک جگہ بنا دی تھی محدود اور وہاں تھوڑی آزادی تھی بدماشی کی یا محل کا حکمرآمد ویلنٹائن ڈے بنا کر پورے محل کو ہی جھنڈی خادر بنایا جاتا ہے سرکاری کی ترقی کی جا رہی ہے اور کو پنجاب کے گورنر کا یہ گورنمنٹ ہاؤس ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو شاید نہیں ہے بدن بنائی جا رہی ہے بدار بھی بنایا جا رہا ہے دہشت گردی بھی ہمارا جتر ہوگا آج کراچی میں اور تارا کے دن شہروں میں آپ سے نہیں جو مار کرتے ہیں. کوئی منشی سے بڑھانا نہیں اور اس سے زیادہ آپ کے لئے بتا دیجیے کہاں والا صرف صبح داخلہ ہیں کہ مجھے ہے وہ بڑھواتے اگر بڑواز کا مدد ہوگی تو ایک بدماش کو بدماشی کا لوگ مر رہے ہیں اور مقابلہ اور اور اور یہ گا طرح گے اس اس اور اسی طرح نئے کٹتے رہیں گے لیکن سندھ بول رہے ہیں ماشاء اللہ میرے سندھ کے لیے ہمارے <سؤال> سربراہی کو رشتے کر رہے ہیں میری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رشوں کو پائے کشمیری ختم ہوا ہے اور وہ خواب ہو گئی آج انہوں نے کدھر دکھایا ہے کہ آج اس کی فرق تمام کی تنظیموں کے مدد کے لائن جمع ہے اللہ کرائے سب آئے ہیں اور حقیقت ہے نواز شریف صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور نہ کوئی جا رہا ہے تو وہ میرے کو مارنے والے اور وہ سالنا چاہیے نکتر مطابق کریں گے ستار فرما رہے ہیں موترم ساردہ کا گورنر ابوال خیب زبیر صاحب میں آپ کی گفتگو پر ضرور تھوڑے دیر گھومنے کے مگر حبک کا دامن غور و ہے اور مجھے بار بار اشارے ہو رہے ہیں مزید آگے مقرر کو بلانے کے لیے مقرر کو بلانے کے لیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بدک کا دامن آپ بہت تنگ ہے طالب ہے راجاجی اور جو لک میرے پاس ہے میں اس تردیل سے اپنے موزود اور روایتی کرام کو اتحاد کے لیے بلا رہا ہوں میں دعوت کے دیتا ہوں محترم جناب حاجی محمد ہنی نے تھا اور میں نے کسی کو نہیں نہیں سکتا کہ آپ کا وقت آج سے منٹ ہے آپ کرم فرمانے تو میں مشکل کروں گا حاجی استعفا سوری بس ملا رحمان گر اسلام سیا سی یا سبھی بدلا واحم انجینئر محمد سرور اعجاز قاضر خان سربراہ سنی کہ حضرات علم شاہ اسلام شما الصالت کے پرواز ہوں سب سے پہلے تو میں سنیل تحریر کو آج اس کے باوقار اور عظیم الشان اجتماع کے نرما پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اسلام شاخی مجبوری ہے اور مقررین کی طبیعت فہرست ہے اس لیے نہایت کی سے میں سمدھائے ویگاج البی صدر اللہ علیہ سلم کی ابھیتوں کو سلام اور سنانے کی حفیظ پیش کرتا ہوں اور مجھے تو انمان دیا ان بھائی سرد اعجاز پاگری صاحب اور شاہد صاحب کی جانب سے وہ جاننے کے پانچ سال نئی میں بیان تو نہیں ہو سکتا کچھ تو ایک جھلکیاں حل کی جا سکتی ہیں کہ پورے سیاستوں میں سادا آپ کے باندھن سے جب ایسے محتبر ہو رہی ہے جب اصوچن اقدار فاوتری برداشت کے لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ہے ازل اور انصاف کی بھی حفر بازی میں تمیز کرنا آپ کے کو کوارم کرنا آج یہاں آ کے کے شام سے لے کر بجے تک جو بھی صورت حال میرے کے جگہ بتم عام کے حوالے سے ہماری ادال اور بنوے بازی کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے واقعی سی رابطہ آکر مرضی جی کو ادالت کے یہ مقام ہے کہ وہ خود کسی معاملے میں اگر مضبوط ہے ضرورت ہے کہ ادالت میں آپ پیش ہو کر بات کریں تو شری راؤ کے آکر میلہ سے ادالت کسی طرح سے ہٹ چاہتے نہیں آپ کے سامنے کی مثال ہے جو ان میں آپ کے سامنے ساکھ سے بیان ہیں. اسلام نے جو ادال ہے اس کا شیل بھی مارک میں نہیں ہے لیکن جو اس مارد نے خصوص نے لکھا ہے اگر اس کا بل خصوصاً آگے لوگوں کو ملتا اس طرح ہو سکتا ہے شانت سے جوڑ آپ سامنے ہیں وہ آپ سامنے ہیں وہ ایک فیصلہ آیا لیکن جیڑی انداز کے معاملات کی سینا اور دو بار کے جان بھار محفوظ نہیں سدر وزیر اعظم کوئی وزیر باہر نکل نہیں سکتا اور جتنا بار کوئی ان کے لیے ہے اس کا آدھوڑوں کو ہے اندازہ وہ پروگرام کہ جنہوں نے ہمارے تو خوب لانچین کے دور جن کو لانی کو سمجھا نہیں اور اس بات پر غور کریں کہ تین ہماروں کے آتم کے دور میں کیا رو اور کیا رکنا تھا کے باز قانون کے رفارم کے حوالے سے کہ برش کے دوار باتی قانون کے خلاف ابری کرے اور مسلمان ہو چکا ہے اگر تو ان کو وہی چھوڑ ملے گی to me کوشش کرتے اسی <تصح> <تکتے تصح> طرح سید اللہ تعالیٰ نے غور کیے آپ بھی مثال اد کر کے بڑے کو ختم کر رہا ہوں کیا آپ میرا فرمائیں آپ بیمار ہو گئے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو شہد کھانے کی ضرورت ہے آپ فرماتے میرے پاس شہد کھانے کے لیے نہیں ہے آپ بتایا کہ بیرمال میں شہد موجود ہے لیکن نے کہا آپ شہر کو پکڑے دوڑوں کو استعمال کریں میرے عمار سے ہمیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اور یہاں تو جو بھی حاصل بن جائے اس کے لیے کھلا دروازہ ہے وہ ہر لوگ کو اپنا لوگ سمجھتا ہے ہر گروپ شہر کو جائزہ مچھتا ہے اور ہمارے ملک کے کئی گھر سے حکمران بھی موجودگی اور موجودہ کہ دن کے مجھے یہاں دینا, دی دینا اگر بدف کر دیا گیا دروازے پر اور تہازی نے آپ کی میئر کو رکھا اجازت مانگ لی تو قبر دروازہ چھٹ گیا اور حزیب کو حدیب کے پاس دفن کرنے کی اجازت جا رہی ہو گئی تو ہمارے معاملات کو انجین تو کئی گھنٹے ہو سکتی ہے لیکن میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ان دوستوں کی بھی بہت مجبوری ہے بہت زیادہ رشتہ اس شو میں مگر بہت زیادہ ہے میں اپنی بچوں کا آپ کرنا چاہتا ہوں کہ اتہاس ایسے سنر جیسے شو مگر نے بھی فرمایا وقت کا اہم کریم آ ہے اور یہ اتحاد صرف زیادہ غیر مشہور طور پر ہونا چاہیے کسی کے, کے ساتھ انتہا جو راؤن سے آگے ہے کہ میں یہ نعرہ انسان لگاؤں تو محمد اللہ رسم اللہ مطلب کیا مطلب مطلب یا رسم اللہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اہل سلم جماعت کے اتحاد کے لیے اہل قسمت جماعت کے اصل کے لیے اہل رسمت و جماعت اردو کے کتاب کے لیے گنجرات مسلمان لوگوں کے نشان کے لیے صرف یہ اتنی بڑی ہوگی کہ تعلیم نکول گولا پارک ہو جائیں گے اس لیے ہمیں اشتہار کرنا چاہیے اور غیر مسلم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ حساب نہیں اشار پر بازار سے بھیڑ مانگتے ہوئے شار پیش کرتے ہوئے میں پسند کرتا ہوں کہ ہمیں بھی رسول اللہ شعورِ بندگی دے دو دلے راقی کرو سب نے گھر کی روشنی دے دو سلی بار مان دے تو ہم جبانوں میں بس بہت مانگتے ہیں بھی, بھی خوشی دے دو اور سن کا مارا ہوا اب کس طرف جائے اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو ہمارے نا ادھر گلا استا فرمان ہے میرے محترم ملا کبلا حاجی بہت نے میری صاحب صدر نظام صدر میں جانو سفاری مشہور وقت کی تجرت کا خیال رکھا اور میرا ساتھ دیا میں اگلے کو اپنے گرو کی دعوت دینے جا رہا ہوں محترم ملا غلام محمد سیاضی صاحب اڈر کے لامو مولانا غلام محمد سیادی صاحب سازے چیئرمین پاکستان بے قلم تشید لائے اور آج کی کا نشر کے سارا مانے محترم منا اڈر مولانا غلام محمد, محمد, محمد سیاضی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ سنی تحریک کے سربراہ محترم محمد سربت اعجاز صاحب سنی تحریک کے دیگر قاردین عہدیدار اراکین اسٹیج پر رونق افسوس مقتدر علماء کرام مشاک نظام دولت پر قادم اور احباب عال سندر آج کی یہ عدیل شام جان ساران مصطفیٰ کانفرنس شہرائے نبی صدا علیہ وسلم کی یاد میں ان ایک ہے میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب فری اور مرکزی جبیت والا پاکستان کے مرکزی صدر کرانی سنگی اتحاد کونسل کے مرکبی چیئرمین اور قومی اسمبلی درکن حضرت علامہ شہزادہ حاجی محمد فلح قبی کی جانب سے حضریت نبری پیش کرتا رہا آپ نے تشریح لانا تھا لیکن پہلے سے مرکبی ادبائے پاکستان کا آج اجلاس طلب کیا گیا تھا جس کو ملتوی کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ ملتوی نہ ہو سکا کارکنان کے اصلاح پر انہیں مجبور وہ اجلاس کھلانا پڑا انہوں نے سیٹ بک کروائی ہوئی تھی اور مجھے ٹکٹ کافی فہرست کی جو کہ میں نے شاہد عالمی صاحب کو دے دی ہے کہ آج کی تاریخ میں چھ بجے کی فلائٹ سے انہوں نے لاہور سے کشیدانا تھا اس ادیم شام کافرنس میں شرکت کے لیے لیکن اجلاس تضور ہو گیا اور وہ لاہور نہ پہنچ پائے اس کے بعد دس بجے والی فلائٹ میں بہت کوشش کی لیکن اس کو انہیں سیٹ نہ مل سکی تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ وہاں جا کر میری مالک بھی پیش کریں اور میری نمائندگی بھی کریں چونکہ وقت بہت غریب ہے بہت اکالر عرمایہ کرام خطاء فرمانا ہے مجھ سے اتنے قبل مقرر نے میرے اکادر نے جو گفتگو فرمائی ہے میں اس سب کی تائید اور حمایت کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا تو ہوں کہ اللہ تبارہ کا کہا نظام مصطفیٰ کے نفاق اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے آج سندر کو متحد ہو کر اپنا کرنے کی ساتھ میں ریوارش کرنا چاہ ہوں چونکہ آپ آیا رام سہ سیخا روج ہیں آپ را مقرری کی تکلیف ان اپنے جذبات کا اظہار ناروں سے تو ضرور کریں لیکن براہ خدا مہربانی تعلیم نہ بجائیں کیونکہ کارن پر احترام رہے گا کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہاؤس کے اندر تعلیم بجائی جاتی رہے گی تو یہ میری آپ سے موجودہ گزارش ہے اس کے لیے میں خطاب کے لیے ہمارے لاہور سے کے نامہ مولانا فضلہ اشفاظ جاری کو بھاگ دوں ان سے کڑبل ایک رات میں بلانے جا رہا ہوں اپنے انتہائی موسم اضرت حضرت ناموں سیش کو سید شاہ صاحب ابھی جبابے سن کے لائے اور کسان تھوڑے خراب پڑ رہا ہے موسم سید شاہ کو رام لاد رابطہ میں بہت ہی کم مد میں اپنے بڑوں سے چند دنوں سے یہ تاثر دیا جا رہا کہ شاید کسی طریقے سے جشن میلا ندی سمردال سب نہیں منایا جائے گا یہ تاثر بالکل الگ اگر نہ منانا ہوتا تو جس سے یہ جلسہ منصوب جان خارانہ مصطفیٰ سلمان سلم گیارہ اپریل دو ہزار کو جب کرے علما شہید ہوئے جس میں سنگا قیادت تو شاید اس کے بعد یہ نہیں نکلتا مگر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ اس کے آئندہ سال اتنا بڑا جلوس نکلا کہ سن سطح کے بار اتنا بڑا جلوس کبھی بھی نہیں نکلا میل نبی لوگ سمجھ گئے کہ شاید ہم دھماکہ میلام ہی النبی کو ختم کر دیں پہلے سن کو ختم کر دیں ایسا نہیں ہوا حقیقی فکر ہے کہ یہ حق ہے میرے بلن کرنے سے کلن نہیں ہو رہا ان کے بلن کرنے سے کلن نہیں ہو رہا یہ ہے کہ یہ بلن ہو رہا اور حرقی کی فکر اب یہ ہے کہ جتنا دبایا جائے اتنا بلند ہوگا تو رام نے دیکھا اس واقعی کو پیش آنے کے بعد اس کے پیش آنے کے بعد کس قدر عظیم و شان جلوس نکلتے ہیں جس کی مثال نشر پارتی سب آتی ہے جس میں میرے سدر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس تقریباً حمد نے کیا اس کے بعد سے جو جلوس نکلے اس کی مثال علی رانی کی رانی نہیں ملتی لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہم اپنی جان بچانے کے لیے بھی برم بتا گئے آج بھی لوگوں نے کہا کہ میسج یہ چل رہا ہے کسی حوالے سے کہ نیلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا جا رہا خوب یاد رکھیے کہ اس شان و شوق کے ساتھ نیلاب الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے جماعت کہ سنت ایک ڈیڑھ مہینے سے گلی گلی پوچھا چڑھ اپنی نسا کے مطابق جلسوں میں یہ پیغام دھیرے تمام سنت سمندر بشمول سنت ہے ان شاء اللہ ہمارا عالم عالم ندی منانی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ضروریات اسے ڈرایا نہیں جا سکتا ہم حضرت کے آلم نبی اللہ تعالیٰ کے منانے والے اور ان کا سلسلہ گی ری یہ تھا کہ جب کیسلوں کے سراب نے خراب او سر کر لیا بڑی بڑی سوتر تعلق کو رو دیا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے مدین شریف جو دارول ملا رہا اس کی طاقت کا کیا ہے آج کے زبان میں کہ ایٹر منھ، کوئی جو آگے آپ جو ساری دنیا کو ساری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں بڑی بڑیوں کو رون رہے ہیں فاروق آزاد نے جواب دیا جو لکھنے کے لائق پر ہمیں سنو ہماری عادت کا راز یہ ہے کیونکہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی ہمیں مو سے محبت کرنا سکھایا ید کو موت سے محبت ہو جائے یری قوم کو موت سے محبت ہو نہ آپ ہی اس کو نہیں کیا جا تھا لہٰذا میں اعلان کرتا اس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اسی شان سروت کے ساتھ نکلے گا اور پر تمام شعبہ ہو اور مبارکباد سندمی تحریری کے تمام حضرات ان کے رہنما خصوصاً محمد سرور آفسات ہو جب عظیم و شان جن نمونا نبی کرے میلا النبی جو ایک مہینہ آ رہا اس میں ایک نئی روس ہوتی اور میری اللہ حربہ تک رہے جب تک, کی مولا جب تک تیرا شاند و اپنی اور و سہ کے بھوکے چبرستان شوائے ندی کے ملک بار کی بارش کرنا فرما رہے تھے محترم وقات حضرت علامت سے راجستان جبانستان میں راجی ادراکی بتا پبلس کے لیے میں حضرت علامہ مواد کے مظفر سے دعوت کے ساتھ ہوں ان سے قبل انہیں اپنے پیوان کے ہماری موجود مہمان حضرت علی بتا جو عادل نبی ہیں فارل جلیل جی ہی ہیں صدر ادارہ سوراغ کے لاہور گزرا اور جہاں لوگ صرف اور صرف تقریر نہیں ترجیح سنا کرتے تھے وہاں پر آپ نے لوگوں کا یہ مزاج بنایا کہتے ترجیح سننے سے دیکھنے نہیں آتا تقریر وہ ہو جس میں हो ہو رگ ہو وہاں دیے جگہ رگ ہوئے جگہ رگ ہو گن ہوتا رگڑ مناف ہوتا آپ نے لوگوں کا یہ زیادہ بنایا اور بڑے بڑے لوگ نام جن لوگ اپنے سامنے زندگر بنانے پیش کرتے ہیں آپ نے الکما ایسا ماحول بنایا پنجاب لاکھ گزرا والا اور اپنے پنجاب کی سرزمی پر کہ آپ کا نام سنتے ہی حضران جی بار مناظرے گا اور بتا کے باتیں کرنے والوں کا آپ کا نام سنتے ہی وہ منافع کرنا تو پورا آپ کے سامنے آیا کہ ہزار بھارت ان کے حوصلے کو ان اللہ علی یا آمنوا علی والسلام یا سیدی یا آپ جنوب میں رنگ نہیں آیا آزائن تازہ تارہ ابھی اب جنوب میں رنگ نہیں آیا شہادت سے سروں میں غم نہیں آیا زخم گہرے لگے تھے باقی مشکر کے مشکر سے زخم گہرے لگے تھے باقی مشکر کے مشکر سے مگر دھوے جشن میلاد کا وہ غم نہیں آیا نہنسو دیکھ کر کمبند بلر کے شکیلے کو ڈبوئے اپنی ناؤ کو سنو کو غم نہیں آیا تھمائے گئے بہت لیے غم اپنے رچیزوں کو مٹائے دل سے عشق مصطفیٰ وہ غم نہیں آیا ہمارے ہیں بہت ہی لیج نے ہم نے کو مٹھائے دل سے اس کے مسرا وہ غم نہیں آیا سلیم و سلیمو و واپس سے ہے دکھا رکھنا سلیموں اکرم واپس سے ہے یہ اپنا رکھنا ادب میں سرد تیرے لال بھی کچھ کم نہیں آیا سلیم و و ابا سے ہے دکھا اپنا شریروں اگر سے لگنے دکھا اپنا اصم میں سروسم نہیں آیا تقی ہو یا گرنگ ہو شری رنگ ہو کرم ہوتا بھی ابھی تک اخم نہیں آیا ہمیں تو دینا ہے آخر متا پہ بہرا رہے گا جائے جس دم نرک ابھی وہ دم نہیں آیا اللہ جل لان تم نانڈو سنا شان و جل لے کائنات بے گرے رحم رمے سربرام سلیم احمد جناب کے دربارے بارہویں سلام ارد کرنے کے بعد جن کے محرط محدودی صاحب سرونا تیری پاکستان بادشاہ نے کروڑ نکران اربان کروانے شہر کراچی کے مزدور سنی گوانوں آج نشر بات کے آپات میں ہمیں شہدار نگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو آ رہی ہے جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پھر کیا آج یہ ضرورت بات ان کو راجندر سنگھ پہ لے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اہل سنت بہت اس سچائی کا نام ہے جس کا نور صفا سے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اہل سنت بچار اور چاندنی کا نام ہے جو باہر تہوار کی چاندنی کو آج کی چمکا رہی ہے ہمارا کبھی شکیل بےرے کبھی کا ہے مگر ہمارے سیلوں میں دور و شریف کا ہے درگا نے دیکھا بڑی بڑی مٹاختیں اور بڑے بڑے رتوفات اور بڑے بڑے سیاسی نجات لوگوں وہ حالات میں زمانہ کا اور یور سے سمانت کا مقابلہ کر سکے مگر آج بھی خطرات کے مقابلے میں سونی حدیب کا یہ اجتماع اس بات کا اعلان کر رہا ہے شراب عیشی احمد میں کچھ ایسی کیا پہنچتی ہے کہ شروع سے ندی میں تو رو مل جائے سکتی ہے لوگ ایسے نہیں ہو رہا لوگ کہتے تھے جہاں موت اپنا ہم لوگ زندگی ہے ان میں لگن و گھروں کوئی بھی مدے وغیرہ رکھنے والا نہیں کر رہا لیکن آج کے دنوں میں اور ہمیشہ اپنے محبت کے حق روزگار میں ایک بات کو ساتھ دیا ہے کہ جنہیں اپنی جانور رسول برج شریوا دیں گے کردار پہ لکھا رہا دے اور نظامی ہلاکت کے لحاظ سے مجھے موضوع دیا گیا تھا لیکن متصر ہے مجھے ان کے بدل مشرق ہے میں ان کو سیری جاتا لیکن یہ بات بعد روزوں سے طرف آتے کہ وہ ہند کے ہردر کو جلد کے سالوں کو بلا رہے کے بعد جس شخص نے اپنی ہر طرح کام کیا ہے اس عمارت کو عمارت بدلا ریل بھی کہا جاتا ہے جب تیس سدوں کا God is coming God is coming بنایا تھا پاکستان بچانا ہے پندرستان میں بہت میڈر تھے دل میں شوق بنایا ہے تو کس مچے سے ان کو کس نے رات بنایا ہے کس نے متر میں متبر سے بڑے بنایا ہے کس نے بلکہ لاکھوں برابر پایا ہے ہم نے ایسے بات کو بھی کچھ اور دلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے آخری بات سے کچھ کر رہا ہوں جس میں سنگلی بڑوں سے موجود ہے میں پاکستان کی میرے دیش کی ضرورت کو نگر ناشر کمیون کو توڑنے والے ایسے ایسے بار دکھانے بڑی لوگ کو مقصد تھے یہ ملک کی مت ہم نے اپنے اپنا پاکستان پاکستان جاب حضر ال مولانا ڈاکٹر اشرف آشق جرائد صاحب سدر پاکستان لاہور نیا نیا انتہائی اندر شاہن سے سامنے کارکنان نے سن کو کہ حوصلہ افزائی بنوائی اللہ تعالیٰ ایسے اور بتا دیں قائم فرمائے آپ کا علم اللہ کرانا مزید اس میں جن دوروں عطا فرمائے قبل اس ہیں کہ میں اگر آہ... <AMEL> مولانا پیر سید مظفر شاہ صاحب کے داموں کو اسٹیج پر مائک کے پاس دعوت کے ساتھ بڑھاؤں میں صرف چند کر کے لیے دعوت دے رہا ہوں نام میں کدوے رہا ہوں کچھ پر تو رشی کار مطلب کرا دار وہ پہ شرمائیں گے صبح رہنما ہے پہلی کرا پیش کریں گے لیکن نام میں رہا نہ جائیں راہدہ کمیٹی کے بھائی محمد افطاہ نادری صاحب راہدہ کمیٹی کے بھائی محمد مدین قادری صاحب ایڈیٹر سنیل ردواز ڈاکٹر حافظ شاہد صاحب اللہ حیدر علی صاحب کنوینر راہل گندی اللہ عبد الرسول صاحب کنوینر لاہور ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب صوبائی رہنما اور علی خاطے صاحب علی صاحب صبح السلام بسم اللہ وسلم کے بارہ شہر بھر نکلنے والی میدان ریلم اور جڑ سے فلوشن کو حکومت مدمے پوروش سی فراہم کرنے کے لیے تمام تر دار بھروئے بھائے اور سنگن کو بھی مدمے چروڑی فراہم کی جائے کیا یہ منظور ہے دوسری کرار کے لیے محترم میران استعمال ساتھ ہی ساتھ صبح رنگ بار دہشت گردی کے رام نام جن کے نام پر پاکستان میں جو جنگ مسرت کی گئی ہے اس جنگ کی قیمت ہزاروں روپے چھ کلو میٹر من سے ادا کی گئی ہے۔ وہاں اپنے اکواروں کو یہ نکالا بھیجا گیا کہ وہ سب چاہیں جہاں چاہے چھاپہ مار کر کسی بھی فیصلہ پاکستانی کو گرفتار کر سکتے ہیں اور وہاں اخوبت خانے میں اس کو انسانیت سور سرو کام رکھا جا سکتا ہے جس کی ایک ساتھ پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر آفر اسدی کی ہیں جیسے السلام سنگھ بلاپ رہائے اور سب، کے لیے فوری کمال کیے گئے ہیں اور کمزور ہے،, ہے تیسری گراندار کے لیے دار نے لانا بجائے عبد الرسو صاحب جو کنڈن ہے لاہور میں اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم روز پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک ناتھ پر لائن کرنا میرے پروگرام کرے رہے صوبائی بندی قانون راضا راند کنولہ نے اعتراض کیا اور اس شیر کی نظمبر ہی نہیں بلکہ نام کے شیز کا جائزہ لیتی اور پھر نار پڑھنے کی اجازت لیتی آج کا یہ اجتماع پنجاب کے وزیر قانون کے کسی کسان کے مذمت کرتا ہے اور اردو پنجاب پر وادی کر دینا چاہتا ہے کہ پنجاب اور یہ عرام کی شاید زمین ہے اس خطے میں سلطان عال حضرت سلطان بابو حضرت بابا بل شاہ حضرت داتانی ہر بیری اور دیگر مقدر صوری شاعر موجود ہیں جو بادشاہ رسول یوگوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے روحانی چورا فراہم کرتے ہیں نہ تو ہم پورے پنجاب کے انام رات پابندی کو مبور کرتے ہیں اور نہ مولوی کی سربرائی میں قائم ہونے والی کمیونٹی کو تدریل کرتے ہیں حکومت پنجاب نہ تو عوام اپنے آزادی کے اقدام کے بعد اسی ہے جس کی برائی ہے پنجاب سے بڑے وزیر یہ وزیر رہیں بھی بننے کی گورنمنٹ نہ رہیں ایسا نہ ہو کہ عوام نے اپنے رات मार्ता हुआ समबधन पंजाब बसंबली को अपनी जड़ में ले और रजेरे कानून साथ को बचने का मौका कि न मिले हम अपना करते हैं कि वजेरे कानून अपने इस अमल पर अवाजूर से फौरन वापस मांगे और इस नाम के बाद कमेटी को जोड़ने का फौरन एलान करेंगे क्या आपके लिए कला दूर چودہ کرارداد کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم میں چوبیس کراردار کے لیے کرتا ہوں علامہ حضرت علی صاحب جو کرنے ہیں راول منڈی کے رشیخ نئے مباہر دل گسم درمانے ہمارے پیارے آداب سردار کو آر بھی سب اگلے بارلی سب لوگ گساخی کا سلسلہ لمبے اچھے سے جانیں گے دن مار کے بارات اور الیکٹرانک میڈیا میں دل آزاد بھارے شاید کیے جا رہے ہیں جس سے دنیا بھر کے سردانے ہم لوگ اس سے نہیں روپائی نہ محمد پانی شرم سے مطالبہ رکھتے ہوئے تو گسا ہمیں شاید رکھنے والے ممالک سے فلم کو سواجی کا نواز خرم کیے جائیں کے سبھی کے روپ دیا جائے اور آخری سطح اس گھروں میں حرکت کے خلاف کو اشارہ کیا جائے روار کے لیے گزارش کرتا ہوں محترم ملا ڈاکٹر زاہد حدیث قادر صاحب جو کہ سوبھاج برما ہے سمت کے ڈاکٹر زاہد عدی بسم اللہ رکھمان پاکستان بالخصوص کراچی شہر میں غیر ملکیوں کے نام پر محب وطن بنگالی بولنے والے پاکستانیوں کو بلا وجا پریشان کیا جا رہا ہے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بنگالی بولنے والے پاکستانیوں کو پریشان کرنے کی کاروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور مہما داخلہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ محب وطن بنگالی پاکستانی ہیں ان کے نام پاسپورٹ سناتی کارڈ ڈومیکل پی آر پی اور میں شامل ہیں وہ روتے ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جائے نئی رجسٹریشن کے نام پر انہیں متنازع نہ لگایا جائے سائنسر بنائے صبح کے خصوص کراچی <سؤال> میں جانو تازہ سنجید گردی کی جانو تازہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں میں سردا رہے جائے جس میں تمام رہنماؤں کی وائدوں کو شاکر سے تھوڑا سر عمل طے کر کے صوبے کراچی کو ان کا سنگی اور دہشت گردی سے پاک کیا جائے یہ آپ کو مزید ہے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حافظ شاہد صاحب سے تشریف نارائن صوبائی کا ہے اور ڈاکٹر باسط شاہ صاحب شاہ شری لال بحمان ذریعات آج اس کے پاس میں جانا مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتھ میں شری لاگ والا کے سز اللہ علیہ وسلم حکومت رب کے مقابلہ رکھتے ہیں جس طرح عید الاحیٰ عید پھر کے موقع پر دونوں کی تقریرات کی جاتی ہیں بالکل اسی طرح عیدوں کی عیدوں کی بڑی تمام ہوں بابا نبی اب دو ہزار چھ کو اسی مقام مشرق محمد عباس قادری احمد اللہ افتخار احمد بھٹی احمد اللہ نے محمد احمد اللہ نے ڈاکٹر عبد البی عباسی احمد اللہ نے حافظ محمد عقی الحمد اللہ علیہ حاجی احمد بلیہ اللہ علیہ سمیع تریسٹھ جیب علم مشاہد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع محرم موت فرمایا سود عبید کا مطالبہ کر کے مسٹر آگ کے گیٹ کو بابع شہزائے میرا مصطفیٰ کا نام دیا جائے آج کا یہ عظیم و جسمہ یہ مطالبہ منظو کرنے پر جب صاحب کے ناظرین جاوید احمد بھائی کا شکریہ آ کر کرتا ہے کیا آخری کرا تھا منظور ہے بھی کارنامہ سمیت میرے کا ہے کہ اس بات کو بابر شراض مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمان کا نام دیا گیا ہے سمیت میرے سیاسی کمیٹی اس میں شامل رہی اور انشاءاللہ ایسے کارنامے ہوتے رہیں گے آخری کراکار کے لیے میں روی راؤں اس کو بھی میری رابطہ کرنے کی ضرورت ہے بائکوں کو شیش لائے اور بنا رسول اللہ آج کے یہاں نظری میں شامل وہ برما تنجیلے جو ہے ان کو جو نام ریا سیاسی کے زمینوں کی مذہبوں کا بترا ہے نمبر بچوں جو نام بدل کر دیکھ کر جس میں پوان نبی اگرانی گورنمنٹ آف راجستھان میں وہ نزیلے آج بھی بہترین دوروں سے اس گوشت کے اندر کام کریں اور اللہ تعالیٰ پہلے اپنے محبوب کا جاپ ادا کریں گے یہ جماعہ ان کی لیے مذہبوں کو ہے کیا آپ مزدوریں گے اور دہشت نظر کے نتیجے جو لوگ شہید تھے جس طرح افواج کا اور دیگر آرکش کے افسران اور ابان اور ہمارے بابر کے افسران اور اکثر جو غریب یہ اس سماج اس ان سب افسران کو ملکی اور اردو موجود جی کو بھیج رہا ہوں اگر میں سب سے مہارت چاہتے ہوئے آپ جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں اگر یہ بنے رہے تھے مگر ایک برادری کی سنگلی آپ کی دارا میں جب ہے نہیں ہوگی منگی مہدے نے سندر مدبی نے سندر اگر تیر سید گربڑ حسین شاخا دان بدر حساب دینے جا رہا کے گرو اس گدو نامے